الَّذِينَ آمَنُوا اے جو ایمان لائے ہو لا تسألوا عن ان تسؤکم اے جو ایمان لائے ہو ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو اگر تمہیں ظاہر کر دی جائے تو تم کو بہت بری لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جس کے سوال کی وجہ سے کوئی حلال چیز ان پر حرام ہو جائے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مجلسوں میں لوگ بہت عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے اور غیر ضروری چیزیں پوچھا کرتے عموماً لوگوں کا یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جو دین کی بات کرے یا کوئی اللہ والا ہو اس سے کچھ غیب کی خبریں معلوم کی جائیں اس سے کچھ ایسی باتیں پوچھی جائیں یعنی اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پھر ہر فن مولا ہو ہر چیز پر عبور رکھتا ہو اور ان کو ماضی حال مستقبل سب کچھ معلوم ہو کیونکہ وہ عقیدت اور محبت میں بعض اوقات وہ جو شرک کی طرف چیزیں جانے لگتی ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں ایک ایسے ایسا امیج قائم کر لیا جاتا ہے کہ ان کو ہر عیب خطا سے پاک سمجھا جاتا ہے یا اپنی سوچ میں ان کو نوزب اللہ خدا جیسی کچھ صفات دی جاتی ہیں تو پھر لوگ ان سے ہر طرح کے سوال پوچھنے لگتے ہیں یہ چیز بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اور بہت بڑا فتنہ ہوتی اس میں کوئی بھی انسان کتنا بھی علم رکھے اس کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے کسی کو اپنے علم کسی عبادت کسی تقوی کسی بھی چیز پر فخر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سب انسان انسان ہیں انسان بھولتا بھی ہے انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور دین کے ساتھ کسی کا تعلق اس کے لیے یہ اتھارٹی نہیں دیتا اس کو کہ وہ پھر ہر چیز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے اور لوگوں کو بھی ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس قسم کے سوال بھی نہیں کرنے چاہیے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ بعض اوقات ایسے سوال کرتے تھے کہ جو پسندیدہ نہیں تھے تو اللہ تعالی نے ایک تو بہت زیادہ سوال کرنے سے روکا اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں جواب دے بھی دیا جائے مثلاً ایک شخص نے پوچھا میرا حقیقی باپ کون ہے اگر اس کو بتا دیا جاتا تو اس کے لیے کتنی بڑی مشکل ہو جاتی اگر اس کا حقیقی باپ کوئی اور تھا جس کے بارے میں اسے خود بھی معلوم نہ ہو سکتا اس کے دل میں کچھ شک ہو اور اس شک کو دور کرنا چاہتا لیکن اس نے مجلس میں سوال کر دیا تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ایک شخص اور کہنے لگا کہ کیا حج فرض ہے آپ نے فرمایا کیا پوچھا پھر پوچھا کیا ہر سال فرض ہے تو اس طرح اور بھی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں سیرت سے تو ان چیزوں کو ناپسند کیا گیا انسان کے لیے علم حاصل کرنے کا ذریعہ خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ, ساتھ سننا ہے اور بہترین سوال بھی علم کا ایک حصہ ہے لیکن سوال کرتے ہوئے انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا جو جواب ہوگا اس پر میں عمل کتنا کروں گا اور وہ میرے لیے کس حد تک فائدہ مند ہوگا بعض اوقات لوگ اپنی ضرورت کا سوال نہیں کرتے کسی اور کو سنانے کے لیے سوال کر دیتے تو یہ بھی ایک ناپسندیدہ طریقہ ہے. بعض اوقات لوگ ایک سے بات پوچھتے پھر دوسرے سے جا کے پوچھتے پھر تیسرے سے, سے, سے پوچھتے اور وہ سوال کرنے کا ایک مشغلہ شروع کر دیتے ہیں تو یہ چیز بھی ناپسندیدہ اور وقت ضائع کرتی بہرحال ایک متقیم مومن اپنے ہر معاملے میں محتاط رہتا اور حد سے نہیں بڑھتا یعنی سوال کرنا منع نہیں ہے لیکن بلا ضرورت سوال ناپسندیدہ قرآن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی یعنی بہت سی چیزیں صبر کے ساتھ ویسے ہی معلوم ہو جائیں گی اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے پہلے انہوں نے خود ہی بہت سی موشگافیاں کی بہت بال کی کال اتاری اور پھر ان سب چیزوں پر عمل نہ کر سکے نتیجن وہ اصل راہ سے ہٹ گئے صاحبہ کرام کی طرز عمل اور ان کی سیرت کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا اس پر فوراً عمل کیا بنی اسرائیل نے کیا کیا اللہ نے گائے کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے شروع کر دی طرح, طرح کے سوال کر کے اپنے لیے گائے کی تلاش کو اور مشکل بنا دیا تو جب انسان دین میں بلا وجہ سوال پہ سوال کرتا چلا جاتا ہے تو عمل کا راستہ اور زیادہ دشوار ہو جاتا ہے اس لیے بھی اس سے منع کیا گیا کیونکہ پھر اگر انسان وہ سب کچھ جان کے عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے وہ علم وبال بن جاتا ہے اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے یہاں پر اب دور جاہلیت کے لوگوں کی کچھ خرابیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے مختلف جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر یا ان کی نظر مانی یا ان کو ذبح کیا اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہوئے حالانکہ دین ابراہیمی میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی یہ ان کی سب خود ساختہ بدعت تھی اللہ نے نہ کوئی بہیرا مقرر کیا کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی ہوتی بہیرا جو پانچ دفعہ بچے دے چکی ہو اور آخری بار اس کا نر بچہ ہو اور پھر اس کے کان چیر کر بتوں کے نام پہ اس کو آزاد کر دیا جائے اور اسی طرح باقی بھی نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام یہ کافر اللہ پر جھوٹی توہمت مطلب لگاتے ہیں یہ سارے کام دین کے نام پر کرتے ہیں جبکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ پیغمبر کی طرف تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بس ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خا وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو ہمارے ہاں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کے نام پر وہ کام شروع کر دیے جاتے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہوتے اور ان کی کوئی دلیل اور سند نہیں ہوتی اور جب لوگوں کو دلیل لانے کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا یہاں ہی ہوتا ہے تو کوئی بھی کام ہمارے ہونے کی وجہ سے دین کا حصہ نہیں بن سکتا اس کی اصل اور سنعت قرآن و سنت میں دیکھنا ہوگی ورنہ ایسی چیزیں ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدت کہلاتی ہے اور بدت جو ہے وہ گمراہی کے رستے کی طرف لے جاتی ہے اور جس کا انجام بہت ہی ہولناک ہے پھر فرمایا کم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان امر بالمعروف اور نہیں انل منکر چھوڑ دے اس کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں بہت اچھی طرح اس کی وضاحت کی تھی قیس کہتے ہیں ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی ہم دوسنا کے بعد فرمایا لوگو تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو یا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 اس طریقے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے اللہ سے ڈرو اور سنو اللہ نافرمانی فرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے یہاں ایک بہت خوبصورت اصول بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر سفر کر رہا ہے اور مثلا بزنس ٹرپ پر ہے اس کے پاس مال ہے کہ وہاں اچانک بیمار پڑ جاتا ہے اور موت قریب آ جاتی ہے تو اس کو فوراً اس مال کو اصل حقداروں یا وارثوں تک پہنچانے کا بندوبست کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو لوگوں کو جو مسلمان ہوں ان کو بلائے اور ان کے حوالے وہ سب کچھ کر دے یعنی اپنا مال متا یا جو بھی ڈاکیومینٹس ہیں ہر چیز لیکن اگر مسلم اویلیبل نہ ہوں کسی ایسی جگہ پر ہے تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے نان مسلم ہو سکتا کوئی بھی جو اس بات کا ذمہ لے کہ وہ مال کو یا ان چیزوں کو وارثوں تک پہنچا دیں گے اور وہ ان کو وسیعت وغیرہ سب کچھ لکھ دے یا بتا دے اب یہ کہ وہ جن کو ٹرسٹی بنایا گیا وہ اس مال کو اس امانت کو لے کر وارثوں کے پاس پہنچے اور ان کے حوالے کر دے اگر وارثوں کو شک ہو جائے کہ ان لانے والوں نے مال میں کوئی خیانت کی ہے چیز پوری طرح نہیں پہنچی تو اس صورت میں مسجد میں نماز کے بعد سب کو روک لیا جائے اور انہیں گواہی دینے کے لیے کہا جائے اللہ کے نام کی وہ جو بھی لانے والے ہوں اگر وہ گواہی دے دیں اور یہ مطمئن ہو جائے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں تو وارثوں میں سے دو شخص اٹھ کر اللہ کے نام کی قسم کھا کر اپنا حق بتائیں اور ان کی گواہی کو رد کریں اب فیصلہ ان کی قسموں کے مطابق ہوگا یعنی اصول یہی ہے فیصلہ کرنے کا اس طریقے پر پھر معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا اور جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ سب کے سامنے آ جائے گا یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا اس کے دو بڑے فائدے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ اس سے خیانت کی روک کی گئی ہے پھر حق داروں کو ان کا حق دلوایا گیا ہے اور قسموں کا طریقہ اس لیے بھی رکھا گیا تاکہ کوئی شخص غلط گواہی نہ دے گواہی درست طریقے پر دی جائے تو بہرحال اللہ تعالی نے ہمیں جو بھی اصول ضابطے طریقے بتائے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور ہماری زندگی میں بہتری لانے والے ہیں اس لیے ہمیں اپنے خود ساختہ طریقے چھوڑ کر اللہ کے طریقوں کی پیروی کرنی چاہیے یوم یجما اللہ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا یعنی تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو وہ ارض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں کیا واقعی انہیں علم نہیں تھا نہیں علم تو تھا لیکن اس وقت آخرت میں حال اتنا ہوگا یا پھر یہ کہ اللہ سبحانو تعالی کے سامنے ایک ادب کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ بولیں گے نہیں اور خاموشی اختیار کریں گے یا یہ کہیں گے کہ تو زیادہ جانتا ہے ہمارا علم وہ نہیں جو آپ کا ہے ان کا انت اللہ الغیوب بے شک آپ غیب کی تمام حقیقتوں کو جانتے ہیں پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا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 یعنی ان کو بھی ایمان کی توفیق اللہ نے دی تھی اور ہواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب ہواریوں نے کہا کہ اے عیس ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خان اتار سکتا ہے تو عیسا علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خان سے ہم کھائیں اس دستر خان سے ہم کھائیں ہمارے دل مطمئن ہو یعنی ایک معاوضہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خان نازل فرما جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں مگر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی اب دیکھیے کہ جس بھی قوم نے اپنے پیغمبر سے معازہ طلب کیا اور پھر جب پیغمبر نے معاوضہ دکھا دیا اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس پہ پورے نہ اترے تو اس قوم کو ختم کر دیا گیا جیسے قوم سمود انہوں نے جب اونٹنی کا مطالبہ کیا اور اونٹنی آ گئی اور انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا اس کی کوچے کاٹ ڈالی تو پھر اللہ تعالی نے اس قوم کو ختم کر دیا تو عیسی علیہ السلام نے بھی ان کو سمجھایا کہ دیکھو اگر تم نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر اپنے عہد سے تم پھر گئے عہد کی تو پھر بہت بڑی مشکل ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دیا ہوگا کیونکہ حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ای ابن مریم کیا تو لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو یعنی ان سے اب گواہی لی جائے گی تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہ کہنے کا مجھے حق نہ تھا اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو ضرور آپ کے علم میں ہوتی آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے یہ خود عیسا علیہ السلام فرمائیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی الہیت میں الہ ہونے میں کوئی بھی حصہ نہیں کسی بھی طرح کا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 اصل علم اللہ ہی کا ہے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہے وہ شہید اور میری گواہی اس وقت تک تھی جب میں ان کے بیچ میں تھا بعد میں نہیں ان تو ادب ہوں فن ہوں ابادک و ان تقرلہ فن کا الحکیم اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئے تلاوت کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت اور آپ رونے لگے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں جبریل علیہ السلام آئے جبریل علیہ السلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور ہم تمہیں غمگین نہیں کریں گے تب اللہ فرمائے گا ينفع صدقهم. یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کو لازم کر لو کیونکہ سچ نیکی کے ساتھ ہوگا اور یہ دونوں جنت میں لے جانے والے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچ ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا ہے اگرچہ وہ کڑوا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے لیکن دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی سچ ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو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 لیکن لوگ اس اصل خالق مالک پروردگار رازق کو بھول کر دوسروں کو اس کا شریک ہیں اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کا انہیں کوئی حق نہیں ہو اللہ من طین وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاتھ طے شدہ ہے یعنی تمہاری زندگی بس صرف یہی زندگی نہیں ایک اور بھی ہے تم ان تم ترون مگر تم لوگوں کے شک میں پڑے ہوئے ہو یعنی اس زندگی کے بارے میں اسی لیے اپنی اس زندگی کی اصلاح نہیں کر رہے نہ اپنے عقائد کی اور نہ عبادات کی اور نہ ہی امال اور اخلاق کی کیونکہ ان تمام چیزوں کی اصلاح اور ان کی بہتری کا انحصار عقیدہ آخرت ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو اٹھنا ہے اور اپنے سارے امال کا حساب دینا ہے وہ اللہ حفاوات وفیل ارد وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی یا رقم تمہارے کھلے اور چھپے سب کا حال جانتا ہے وہ عالما تقسیبون اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو جو کام تم کرتے ہو تمہاری جو بھی کوششیں ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے ان کا بھی وہ علم رکھتا ہے اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ دن بھر جو کچھ کرتا ہے سب اللہ کے علم ہے سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور سب کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے تو انسان کس طرح پھونک پھونک کر قدم رکھے گا اور کتنا محتاط ہو جائے گا کہ اچھا ان سب چیزوں کا ایک انجام سامنے آنے والا جو بھی کروں گا جو بولوں گا جو لین دین ہوگا جو معاملہ ہوگا جیسا اخلاق ظاہر کروں گا جس قسم کے ریئیکشن ظاہر کروں گا تو یہ تمام چیزیں ایک دن تولی جائیں گی اور مسلسل مجھے واچ کیا جا رہا ہے یہ احساس انسان کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے اور جتنا جتنا انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے اتنا ہی غافل ہو جاتا ہے اور اتنا ہی پھر حق سے دور ہو جاتا ہے وہ ماتا من تم من ترب بم اللہ کانو انہ مور <مَعْرِدِين> لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا اچھا جس چیز کا وہ اب تک مزاق اڑاتے رہے ہیں انقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قومیں تھیں جو ہم ہلاک کر چکے جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا یعنی بڑی ترقی یافتہ قومیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا جو تمہیں نہیں بخشا ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائی اور ان کے نیچے نہریں بہا دی لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو تباہ کر دیا ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک ان کے گناہوں یا عیبوں کی کسرت نہ ہو جائے یا ان کا کوئی عذر باقی نہ رہے اے پیغمبر اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو کیونکہ وہ ان کے اندر رچا بسا ہوا انکار کہ مان کے نہیں دینا تو جس شخص نے یہ ٹھان لی ہو کہ دوسرے کی بات نہیں ماننی وہ پھر کسی بھی دلیل سے قائل نہیں ہوتا اسی لیے پھر ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں ملتی کہتا ہے کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا یعنی ایک کے بعد ایک اعتراض کہ اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ساتھ آنا چاہیے تھا اس کا محافظ اس کا مددگار اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا یعنی فرشتے ایک خاص کام کے لیے آتے ہیں پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں یعنی پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے تو فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تو اس کو فرشتہ نہ مانتے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں جس نے بھی حق کی دعوت دی اس کے ساتھ یہ صورت حال پیش آئی مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے یعنی اگر عذاب کا مذاق اڑاتے تھے تو عذاب آ کر رہا ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کون ہے مالک کون ہے خالق کون ان کو سنبھالے ہوئے ہے اللہ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کا ہے اور یہ بات اہل عرب مانتے بھی تھے کہ اللہ ہی خالق اور رازق ہے سوائے چند ایک کے کہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے تھے وہ بہت تھوڑے تھے میجورٹی اللہ کی خالق اور مالک ہونے کی قائل تھی جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے وہ ایک الہ ہونے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی اصلاح کے لیے آئے تھے وہ یہی تھی کہ لوگوں کو شرک سے نکالیں اور اللہ ہی کو بس الہ ماننے کی دعوت دے اور یہی چیز ان کے لیے بھاری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ ان کے دین کے اندر ایک بگاڑا آ چکا تھا اور امر ابن لوہائی نے ان کے اندر شرک ایجاد کر دیا تھا جب وہ سیریا وغیرہ کی طرف گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ مورتیوں کو پوچھتے ہیں تو اس نے بھی لا کر خانہ کعبہ میں کچھ رکھ دی اور پھر انہوں نے ان کو خدا تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ سمجھ کر شرک کا دروازہ کھول دیا کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا اسی لیے وہ فوراً نہیں پکڑتا حالانکہ تم غلط کر رہے ہو مگر تمہیں مہلت دے رہا ہے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 اگر ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں جبکہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے تو میں کسی اور سے مدد مانگوں اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے خود سر تسلیم خم کر دوں یعنی اگر کوئی اور شرک کرتا ہے تو کرے لیکن وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ تم بہرحال میں شامل نہ ہونا یعنی اگر سارا معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے تو آپ میجورٹی کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ پیچھے بات ہو چکی کہ خبیز اور طیب ایک جیسے نہیں ہوتے خا خبیز کی کسرت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے کہو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 اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا میں اس اللہ وجل کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے یہ بتاؤ کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتی ہے وہ کون ہے کہ جب تم قہت سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے وہ کون ہے کہ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے یہ سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا یعنی کسی اور کے پاس نقصان سے بچانے کا کوئی اختیار ہی نہیں اس لیے انسان کو ہمیشہ ڈر خوف کے موقع پر اللہ ہی کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے مند کر دے کوئی بھلائی تمہیں عطا کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے کیونکہ اسے کسی سے لے کر نہیں تمہیں دینی وہ خود خزانوں کا مالک ہے وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے وہکیم الخبیر اور وہ دانا اور باخبر ہے ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے یعنی اگر لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے اللہ نے جو کچھ فرمایا پیغمبر اس کو سب کو سنا رہا ہے اور یہ قرآن میری طرف بزریہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس, جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں یعنی یہ قرآن آیا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے انہیں جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں ان کے بارے میں بتا دیا جائے جو امال غلط ہے اور جو انسان کی ہلاکت کا موجب ہیں ان سے بھی خبردار کر دیا جائے اور جس جس تک یہ پہنچے اس پر بھی پھر کیا لازم ہوتا ہے کہ وہ بھی آگے دوسروں تک پہنچا دے کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا میں تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہو اللہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو